شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ اصرح کی کتاب دعوت المقامت الاسلامیت العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد جاری ہے تاز محترم عثمانی خلافت کا تذکرہ فرما رہے ہیں آج ہم انشاء اللہ عثمانی سلاطین میں سے چوتھے نمبر کے جو سلطان تھے ان کا ذکر کریں گے السلطان سلطان الغازی باعزید خان الاول مجاہد بادشاہ بایزید خان اول تیرہ سو نواسی عیسوی سے چودہ سو دو عیسوی تک ان کی حکومت قائم رہی ہے سلطان بایزید خان تاریخ میں بایزید یلدرم کے نام سے بھی مشہور ہیں یلدرم طوفان کو کہا جاتا ہے ترکی زبان میں سلطان بایزید خان نے تخت نشینی کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اسٹیفن بن لازار جو کہ سربو کے بادشاہ تھے انہیں اپنے ملک پر انہوں نے حاکم برقرار رکھا اور اسٹیفن کی بہن اولیپیرا کے ساتھ انہوں نے شادی کی اسٹیفن بن لازار کو اپنی حکومت برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے سربوں پر جزیہ مقرر کیا جزیہ کے ساتھ ساتھ ایک دوسری شرط یہ بھی تھی کہ دوران جنگ جب بھی ضرورت پڑے گی تو سرب فوجیں عثمانیوں کے ساتھ ہوں گی اور ان کے ماتحت عثمانیوں کے دشمنوں کے خلاف لڑیں گی سلطنت کے ماتحت یورپی علاقوں میں جب امن قائم ہو گیا تو سلطان خان یلدرم نے ایشیا کا رخ کیا شہر جسے انگریز فلاڈیلفیا کہا کرتے تھے تیرہ سو اکانوے عیسوی میں سلطان نے اس شہر کو فتح کر لیا وہ مدینت بقیت آسیہ یہ رومیوں کا آخری شہر تھا جو کہ ایشیا کی حدود میں باقی رہ گیا تھا یہ رومیوں کا ایشیا کی حدود میں آخری شہر تھا جسے سلطان باعزید خان الدرم نے فتح کیا اور اس طرح ان علاقوں سے متصل سمندر اور سمندری راستے عثمانیوں کے ماتحت ہو گئے بلگاریا اور دوسرے یورپی ممالک کے بادشاہوں نے جب یہ خطرہ دیکھا کہ اب تو عثمانی سلطنت کی سرحدیں ہم سے آ ہیں تو انہوں نے یورپی ممالک سے امداد طلب کی اور صلیبیوں کے مذہبی پیشوا پوپ نے بھی یورپیوں کی امداد کی اور اس نے ایک دینی مقدس جنگ کا اعلان کر دیا مغربی یورپ کے ممالک ان کے بادشاہ اور ان کی فوجیں عثمانی سلطنت پر حملے کے لیے نکل پڑی اس لشکر میں اکثر بڑے بڑے امرا کے بیٹے اور شہزادے وغیرہ تھے فرانس کے عمرہ اور جاگیردار حتیٰ کہ خود فرانس کے بادشاہ کے رشتے دار وغیرہ بھی اس لشکر میں شامل تھے یورپی ممالک کے اس زمانے کے جو نام ہیں وہ اس زمانے میں موجود نہیں ہیں آسٹریلیا اور جرمنی کے سرحدوں سے جو ممالک ملتے ہیں ان ممالک نے اس جنگ میں حصہ لیا سلطان بایزید خان یلدرم ان صلیبیوں کی طرف دو لاکھ کا لشکر لے کر آگے بڑھے اس لشکر میں اسٹیفن بن لازار کی قیادت میں بہت سارے سربی بھی موجود تھے بہت سارے وہ عیسائی جو کہ اس وقت عثمانی جھنڈے تلے خدمت کر رہے تھے وہ بھی اس لشکر میں موجود تھے تیئیس ذیل سن سات سو اٹھانوے ہجری بمطابق ستائیس ستمبر سن تیرہ سو عیسوی میں یہ جنگ لڑی گئی نتیجہ کیا ہوا عثمانی غالب آئے مسلمانوں کو اللہ تعالی نے فتح نصیب کی فرانس کے بہت بڑے بڑے شہزادے اور عمرا اس جنگ میں گرفتار ہوئے فرانس کا جو مشہور کمانڈر تھا کانٹ دی نیفر یہ بھی اس جنگ میں گرفتار ہوا بہت زیادہ صلیبی خصوصا فرانسیسی اس میں مارے گئے بعد میں کانٹ دینے فر کو ایک مخصوص فدیے کے بدلے میں رہائی ملی سلطان با عزیز خان یل درم اس جنگ کے بعد قستانیہ کی طرف متوجہ ہوئے جو مشرقی رومیوں کا ایک مرکز اور خطرناک گھڑ سمجھا جاتا تھا لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے منگولوں نے تیمور لنگ کی قیادت میں ترکی کے علاقوں پر حملہ کر دیا اب مزید پیش قدمی کے بجائے اپنی ہی سلطنت کا تحفظ سلطان کے لیے زیادہ اہم تھا چنانچہ انہوں نے خسنطینیا کے بادشاہ کے ساتھ سلح کر لی معاہدے میں یہ بات طے پائی کہ قستطینیا کا بادشاہ عثمانیوں کو دس ہزار سونے کے سکے سالانہ بطور ٹیکس ادا کرے گا بطور جزیہ ادا کرے گا اور دوسری بات یہ طے پائی کہ مسلمانوں کو ایک جامع مسجد بنانے کی اجازت دی جائے گی اور تیسری بات یہ طے پائی کہ مسلمانوں کے لیے قستانیہ میں ذرا غور فرمائیے کافروں کے ملک میں مسلمانوں کے لیے ایک شریع عدالت کا قیام ہوگا جہاں مسلمان اپنے مسائل شریعت کے مطابق حل کروائیں گے مسلمان قاضی کے ذریعے اللہ اکبر میرے بھائیوں میری بہنوں عثمانی سلطنت ان ایام میں ایک خطرناک مصیبت میں گرفتار تھی تیمور لنگ جو کہ اس زمانے میں چنگیزیوں کا نامور کمانڈر تھا اس نے اپنے لشکر کے ساتھ ترکی کے علاقوں پر حملہ کر دیا اور آرمینیا کا شہر سیواس تیمورلنگ نے قبضہ کر لیا حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے سلطان بایزید اپنے لشکر کے ساتھ چنگیزیوں کے کمانڈر اور بادشاہ تیمور لنگ کے خلاف جنگ کے لیے نکل کھڑے ہوئے انقرا کے کھلے میدان میں دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تقدیر تدبیر پر غالب آئی اور سلطان بایزید خان یلدرم منگولیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے ان کے ساتھ ان کے بیٹے موسا بھی اس جنگ میں قیدی بنے یہ واقعہ انیس دلحجہ آٹھ سو چار ہجری بیس جولائی چودہ سو دو عیسوی میں پیش آیا سلطان بایزید خان یل درم جو کہ ایک غیور مسلمان بادشاہ تھے شریعت کی حکمرانی کے لیے جن کی پوری زندگی جہاد کے میدان میں وقف تھی بالآخر زنجیروں میں جکڑے ہوئے اس شعر نے منگولیوں کے ہاتھوں میں اپنی جان اللہ جل جلال کے حوالے کر دی اللہ تعالی ان پر رحم فرمائے اور ان کی شہادت کو اپنے دربار علی میں قبول فرمائے سلطان با عزیز خان یلدرم شہید رحمہ اللہ جو کہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے قید و بند کی صعوبتوں کو جھیلتے ہوئے رباع کی حالت میں شہید ہوئے ہیں ان کی شہادت کے بعد عثمانیوں پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی عثمانی خاندان میں اختلاف اور انتشار نے ایسا زور پکڑا کہ قریب تھا کہ عثمانی سلطنت تاریخ سے مٹ جاتی لیکن جسے اللہ رکھے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تیمور لنگ نے عثمانیوں کے فتح کیے ہوئے بہت سے ممالک کو دوبارہ سے کافروں کے حوالے کر دیا اس طرح عثمانیوں نے جو عظیم جہاد اور قربانیوں کے نتیجے میں بہت سارے ممالک خصوصاً یورپی ممالک کو جو فتح کیا تھا وہ عثمانیوں کے ہاتھوں سے نکل گئے جتی پر تیل کا کام اس وقت ہوا جب خود سلطان بایزید خان یلدرم شہید رحمہ اللہ کی اولاد میں اختلاف شروع ہوا سلطان کے شہزادے آپس میں لڑنے لگے حتیٰ کہ بعض رومیوں کے ساتھ مل گئے بعض تیمورلنگ کے ساتھ مل گئے جس نے ان کے والد کو قتل کیا ہر کوئی جانشینی کا دعوی کر رہا تھا ایسے حالات میں محمد نامی سلطان سلطان بایزید خان یلدرم کے جانشین بنے یہ عثمانیوں کے پانچویں سلطان ہیں